سردرب دسترم ترتیب نظور سے نہ کدام نہ منگی نہ آجہنگ صرف شن ادہ تنوعی وائم نے پُل جینے دو نو دھونی شپا دے نام شاہ دارے لاہ یو دل سو گنگیاری ولام پُل جینے دو نو دھونی شپا من شاہد میں حق وہ یا من شاہد یاد مارگی دے تم کے ساتھ کسرت کی, کی تجید میں دنیا ساگا کسرت کی تصدید میں دنیا داخی ما گوشم نراہ کی ہم اویتین شہن بھ متا ہر دیا مائند وا ابکا ہم اویت شہن تون ہر دیا مائند خیروں کی دنیا پترا واسو دِشم نرولا گو ننا سو اتم وا سر جاننا لہمان مان ہرا سے الدُّنْيَا دارتھی دنیا ہی تم شا ہر دنیا دنیا دنیا میں دنیا سب محبت مرکزی مضمون سورت کی ردد اتمشب به فنه پیش دشمن مشرکین و نپیش او نا فلبی اثبات تمثیل توحید بلا دلالت السلام نپیشم اتمی نا اثبات تمثیل توحید بلا دلالت السلام و درود حاصل صورت کے ذکر کی جو عظمت ہے کہ قرآن کریم عظمت تو قرآن عزمت و قرآن کریم عظمت قرآن کریم نقلی, نقلی وحی او تزہید میں دنیا رہا، ہر کو حب دنیا میں تزید میں لاک رہاجی دو دو من کرین بشارت بشارت نہ سلام ان قسو خیال پسپا انحمل سلام پسو خیال نہ امتیازات و خوشی خسا ستنیا خسا ستنیا دہ ممتازرا دانسی بانی سرم کو سرم رد خطر سی لا تم شری کے نہ خودی دل کے سارے لازم شیخین دا بیان امتیازات حامی اور کتاب و من کے قرآن قرآن عربی و نزولا دی رفا نتاقن دو پران لال نکل کے بدے بانے دوری لال نکم تا کنوا چان پی بھائی پرانے دی کتاب پران کتاب قرآن کم سر سب دا وہ فول لہو دے مخصوص محنت پر سبھان دے مہاراجا افغان ذکر سب واڑ مغ دور دہد مفل اتنا بس بنو من دورا مگر لاکی رکھا دیوی و کہننا لازیدنا نی مذاق تفرید اخش جو کہ دک دی زروڑ زاد پر زاد ها زاد تیجا رک مرز ما زاد جگر زوری سانس پار دم کفار شام وار قابض اسنگ نے گلوری لفار سانس پر پی دک یہ فر مقاصل تمام زاد شراوری زنا باران پکل انداز پس طالب قوم پنے مانا کلی و تراک دار کے تفرید میں مست اسی شے جی اب زاد دی پی دک اسناف پیدبار دو رنگون سا پیدبار دو خندور سا پیدبار دو اٹوائی دو رکواری سا پیدبار دو مزاجور سا لازوائی فیدکی داک سامٹور و جاردکو مدر خلکور ناما فیدکی دو فارساسو دمکشا نفادو دمکنه دو بیرونا کمون آسم بیو ڈنر چیتا سور شیفت دی کی نئےستم کلچ سوار دار و تور سا کنا واسو مشینری ماں <سؤال> نی می دے میرا موٹر جیسا نورا جن سر دو سلام درد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی الحمد ال للہ چارو کا ذکر کے اللہ اکبر وی چالو کرے ٹیپ چالو چل چل میرے چلتی کافر دی چالیسوچ سوار کردی سکھ نہ ہے جس میں سفر کے دا داخلت سفر را کا دنیا سفر کا دادلت سفر کر دا دا دنیا سفر کے تذکر سفر دا دا سفر ربنا کلیم دام یو کس یو ندا د سفر داخلت دنیا کی ہر ساری پڑاؤ پڑا خلک روا نے بدشی کیلند کو انتقال میں را دی سفر آخرت مشکل کی راجی کے اے بچیا چکلس دنیا ترا نے تا دنیا تساق نہ تر مسکلاں سم دس سفر شروع کی گے انسان جو دنیا ترا چ سم دس سفر شروع کی گے دنیا نا اخریت ترا تو سفر شروع کی گے صحیح جی بخاری کے دلہ نو بقول مانذ کر کہ دنیا مخاف دنیا چنا اس طرح اگا شاہ کہلا ارطحنت روان دا, دا و انسان اس حال کہلا اخریت مخام اخرا روان دے اور دعیا ظفر زمین دی پ کون من ابنا نا اخره ولا تکون من انسان دنیا شادی انسان, دی انسان مخام روان دے دیا ان سفر داخل دا مہان سفر داخل دا بہار حالت سفر دنیا کے من و جارو رہے باد ہی جس آن دان دانا جز ان نائبن نہماب مانا کئی نہن ابو مانا جھاروی بن جن سدار انسان والی بنا کا تھا سوال یو او نونا اونا کے دے اللہ تا تے مثال <سؤال> کے ملک تک غم سبا خوشان چلوری خوشی دا دا کافر ندال قبار جو دا و دی تک تو را او دی و دا, دا, دا تنگ کم والے جنا رکھے سر کم بھائی ہوئے داری تک میل پر کالو راجی چار گور پوزا کی سواری ماری نہ موجودی نہ کسور حسنا نہ کس نہ دانو سات موجودی دومر چہر پر چتر کے سدا نقصانات پسندی کے موجود بے نظیر کم حسنگ فلخاون حسنا شکر کب ہے نہ شکریہ پاکستان شکروازا کی جگہ سزا مندی کی پودے والوں چار ہی زنجیر بے زنجیر بے نذیر اب نا شو ذکر کے نقصان دا نہ سجا تھا ہمارا ذم کی زاگے ترغیت کی کو کالو کے اعنا گز الحسن و غیر خصام غیر بنا ف جنگے مقام تو جنگے کی نہیں ظاہر ہو کہ پرمرام یہ مناظرا ان کا سرعقن یا بھی مقام جمعنے کی نہیں ظاہر ہو کہ جار المل را حسب ضبن میں دی مشرکین منایک درا ان دی, دی نو عباد الرحمن چاہے بندگان مہرمان در نا جن کہ اشهدو خلقهم و ال حسن دی دامی شرکین دی فدا سجدہ کے آراموں سر دل نظر ستو شالتم عمر ہر واہ بھت خوش منگ دادا خبر جو بارون مسالح منان منسل فاراد کو خار بدی منس دلنے کنی انهم اللہ رسول دی مغلا سٹھ کا دیاں دی اما دینام کتاب المسالبر درید مشریکنا اما دینام کتاب ام من خدی ور کلمنگ دی تو آخری دلی سے بلکہ برف مکا بل کی مشرکین ذاتین نے ذریعے تر اتنا اوچنا او اولا خود حیم محض ول اولو جیت چیتا کل پر اتتنا اباخلو جیت اہدا تا تو وزی مفصل بران بوسے اگر کا وے ما تا تو سیدین دا دین چمندے ترس کا وے من بار قالو نو وی وہ الا بما رسلتم ہی کا همین کام سران تھا سرادیک رسی وچ مسئلہ وحدانیت دا دان منو دین دین کال کو تنت کم نام نو دین باندر کے پھکارا توسل مقذمین ہو گن چنگے سان جہاں تم مقذمین واقاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دا جوابینگت منوی نوجنا اتباع خداب واقع ابراہیم علیہ السلام تجزیف تبدیل کی جواب دے دید نو جدنا بان زدہ کم با ہر ابن اباب جاب جین اب علیہ اللہ سلام آ. وين قال ابراهيم ونبي وقوم اني براء مما تعظنون يا اصروك يا ابراهيم الله سبحانه وتعالى قالوا قوم سا زمین زار داون جتا سے بات کرے غیر آزاد اج فدا قدمال رفنو سيدنا صبرار خيا وا گردد ابراهيم عليه السلام دی کریمه تاهده کرم سن با کہن جی کبھی کرم فاض کہن کے من سفر کے ردن حوالہ چدی جو کہ دی کریمه توہ دی تو اورایا با ہوں موجود مشرکین جب کرق دی کوفر شیخ مانی پیدا کرما دی کوفر تو بلارا دی تھا حتى جاؤم الحق مجمع لا غذي تحق الرسول مهو باقشا رسول بيانه انك إذا حق الحق القرآن قررش لا غذي تحق الرسول بيانه انك حق مصري ولمما جاؤم الحق قانوها ذا سعر مبين قررش لا غذي تحقن ويذي شداد إجاد وخارا وإن نابي قاتل هم قد يبع انكار كونك سنال زجر بانكار رسالة وإذي لولا القرآن على الرجم لقناتين الذين وإن مشرقين سری بانی دو دو کورونا یتیم بہاند جواب رحمت منزل دی آم شری طب سمیر نہ میری دی خریدیم سکم دہری رش تفسیم نہ بازو کیمران دادی حکمت پدی کی نیت تک بازری بہاد مت مارا دارا در نشی بازت مت نظام مالدار <سؤال> بنی ہوئی دنیا نظام بگڑا مساوات کی دنیا نظام گئی تخیز آباد ہوں بادن سوکھری یا چھوڑی سباد خدمت گاری مالدار خدمت نشی کو مختار جے قریب تریب سما نشی نکتا مالدار تھا دنیا معاشرہ بازری یا چھری سا خدمت سورج کے لیے تعلیم تخذہ چار انجام کی کے خیر ہر جیتا رحمت رحمت کافر رحمانے نظر بھائی جھوڑ کر وکڑ منوا کھلو سال کا لان ہرا د ناٹو ترجن دنیا باگڑی دودنیا سراسپین دودھ نئی لاٹو تیزن متا تان ہر دسندیا کا صبح میں ٹول خر کا سنمانے دنیا بانے دنیا دیگر گئی دو تا در تاد جنا س برابر بارش برابر والآخرت وعندہ ربی کرنے متقین آخرت مریضا رکھتا مریضا فارد متقین جزان سا دوی شرک ازماسیتنا ومیار چاندکر رحمان نو قیددہ ہو شیطانا حوال سوکچا رازو کی دو کتاب دو میرہ بہنزادتنا نو قیددہ شیطان مقلب و مقابر شیطان فہو لہو قرین کا شیطان نسیوک جنیوی اگر ازر فارد نیزی مرگریوی وإ هم سدون دا دا دا هم داشيطان عليه دي کاافزه چې چاسمرگي دي د صعيد عليهلي نوون عنانه هم مووت خ کيدي چې پس مننا رواندي کو کا کردئ جيمونقعسبب آباني خول نظامته او خ نکی ص وي حالان ک شطان په قه جانببانې مدي ج سگه بره جانب تذل برابر دي وإ نه هم یکنن داشيطان آري دي کوفااضه چېڪم محبت توکې دنیا سي دنیا پس رواندي دلار صين اومون هم است خار کده چې دي پس بعض رواندي حتىايظ شی تن کے دشتا شیطان منی شیتا کرتا وائبے خبر چیتا سردار خدا دنیا کی, کی سہولت آزاد کی کی حاصل دار ہے. آب جلو کی کہانی ہوتا تھا میں 10 کلام دو تھا تو من کان فی ازرا علی ملاوس چڈبی کو گمرائے کرنے کے ہیں نامن نذہ ن دی دنیا نام دین بتا لو سٹو فری دین اور ان کہ والد یا بو کہتا تھا استا پر دقیق کا زاب راول چلا دی کو سدہ عذاب تمنگ اور سدہ سبن نارے مو سدہ من فازاب رضی والا نقری وس المنسنا سوام جا مَنْ موجود اسلام کے دلو جڑ کے حضرت مذاق وس المن ارسلام قبر قمر سنا سو کف بارات دین دام بیاو کے اسلامی متفق عبادت عبادت کی سلامان دی جہان فال ذ سبحانه مجوزنا نا فرعون الخنداق اور کی تو من عند ربنا من فبی بیمائلائن دا کفا گیا اس نے بیمائلائن دا تا کہ لو طاری کن دا کل کر دو دا صاحباں چلوج کرے ساترے ان اللہ مہذان کلو بجاد دا برا سیارہ کی تفصیل موسی سنت راچو خبر دی مانو خدا عزوج چل لچے ان ساحرہ ائے کو یا عاد شان ان ظاہرہ او کڑا فرض ونگ دا او کڑا بعد ذکر کی شاعر فرمایا ظالم سودی او رنا اس نے چکوئے پر شعر با نے او کڑا فرض ونگ دا قدرتنا سہسر منگو سمنا کی رو پل پان کی وادی سواد کو پر بابو میرے مشرا سلطانت حالت <سؤال> حالت بنگلو سلطنت منسل یاد ہاں دادی جب نتھو جنگ نے کا او نئے درخواست کرے منظرا پپن منظر چاظما باد دازما باپو ندی دا دیر تپن منظر دیا خریف کوٹا کوٹا ونا کا دینا ہری بیاں منظر ې نو دوربانې چې چې دپ غ بر دی ننس د خدي خوي دا د بګ بشر پره خوږي دو دا ن ول نوګ د و چې په بانې بګی د سرروونه چې دا تې او جامون هکس یا راشد چې د فری مختلف ې ګي در کې سره حاصل دار پسته خ په کو مو کا کا ذری ل خپ کوپنی زه د خپل منظر سره چې دا زما سطرنتتي دا زما پاغونه دی زما په کوټوکیېږي پسته خ په کو مهم ذری دکه خپلقومګهفاتا اوقومط طرریب نه هم کاا. سرفن مکھا مکھ پاسا سرن پال سرو صحيح ما جدا تصرفينه إذن محلانه حق ذكي ديشي فجانناه صرفا مما صار لآخرين ذكرتين خلحة كتابي ذري صرفونه كي وما جانناه صرفا مما صار له مقدم في الحلاقة مقدم في الحلاقة كما بردفاردل الصنو ورم معظور ببن مريم واقع رسالة السلام ذكرتين دام بتورين اندارين نقلي ودفاردتا جيب بلتنا رد فو جسد لا دمشركين ومشيننا وجدنا بها مرمون کر آیات کو مقصد کی سو تاجیم دی بہتری دارے سے تعلق مارویگی شاہ رحمتار چائے بادل <سؤال> کی نشر چائے بادل کیے گی جواب خبر جب مرنے ہر طرح طرح سر. خود, خود ساختر دا دا سب دو دون اللہ سب جہن تاستا سے انتم جتنا واردون خا <تصفح> محمد بربر تاسو جہان تاثر یعنی قضا موجود ہے قوانیز کی ماں رکھ جواب کرے مشتا صاحب سہی میں سارے سن میں بادشاہ جہانم تجی حکومت تجمع بوت چیزیں ہماتا کو انسار تو ذر میں بادشاہ مزید فرشتوں بادشاہ لگا رکھو چمشر دیر کوئی تراذ اللہ چھو پڑ او جہدار جواب عمرہ ولے گا نا حضرت کی حرام جانا قرن ما زول ابن کلچ بیاں لہٰذا کنل <سؤال> دان کپار بڑکو کی بھری سن کے گرے اچھا جید ستری دی کھر دید برستری دی دا غیب پا دید ہے او کھر ملاس پرا خیر کر دا غیب پشاندی پھر سام دا کافر اورا لاس دا این وزا بارا اورا دیستی لاز پرا خوالا خاندہ خوالا مجات ندا سے دا کارد کپار دے کارد کپار داوست لاز پچافڑ کولی دی مجات کی دا کپار و عمد دا ہے لاز اپڑا خوال او قرآن دا غیر رب کھر دیگر کہ او رم آزوری بابن مسلم و غ جنگر جب مکان آ دا کرا دا دا جنت دی دی سلام مشری بنا تش جواب تب سری پہ اب سال داس دل جانا ساری مرے کیشا جان نام کمرائے کا دل ذکر کئی خش کر کے صفت کے دادا کے جواب دارے اسلام پکے خرصے کی جاگا عمل عمل ان ربی سرام سر خرچ معنی اول شعوریدہ نے کہ ما سبقا سے تباد تم کرا ذکر کہ ما راچی ساتھ کی نوا سب سدون یسحون یسدون یسیحون خان جو چوی اولاد رکھے وقال هذنا وائدا مشکین قدرت کی جنم گا دا بولنی امهم یا اسیاتنا غیر ام هو تم گا دا رسول سلام حضره بولا کلج دلان بنی دیک میزان کتاب مگر محض جنگ نے بل ہوں کام دے جھگڑا دین کے داخت انام کر فیضا کے دل دنیر دل دل دل دلویت تہیر بلکہ تاز فارد ہے ابرت قادر دے ابرت فارد بنیسرائیل وراؤنا شاہ رجان نامین کم مدارک مانا کے وراؤنا شاہ رجان نامین کم فیضا بکم انگا نجان نار نکی رادو کم انگا نراب منگا فبادستاس پریشتہ ورائی تاسم مقلزمکی نورکی پریشتے براورو تذکرہ نام ذکر کئی ثورون شاہ بچمن یاد کر جان نام ان کو پیدائش کو سال سنا بنی فدی دم کو درسہ پیدائش کو سال سنا پرسی خدا سے دلیل دوریت نے فرمایا کہ ی خلقون جارشین سال سنا انه رقلن بالمنساءتی یقینا عیسی علیہ الصلوۃ علم النساءتی یومنا اگر اگے علامات قیامت کا قسم ہمارا تھا دل داگ پیدائش بلا همین دان عمل دا قیامت انشاءاللہ خدا کے انسان بھی اب یہ فضا کھولی انسان پیدا کوری کر ہا داس مخیم قیمت دارند کمر شتاحم نراہ کم شیتا چوڑے تاسر شیتا سی لارے سر سخیم چوارے تاسر شیتا سرخیم نِین رخم آدھو دار خا سمن دیہا جائے <سؤال> راولہ مستعص تک متنی صوت ہر انجن راولہ حکمت کتاب اور بہن نے کعبہ النجی بیان کرتا ہے سماج احکام جس تاس کو اظہار کوئی فتوک اللہ و جن میں انسان ذمہ دار سی پدی مسر کے ان اللہ و ربی نہ پک زندگی کے بیان ددی کرے ان پر عبادت ان اللہ و ربی اور رب کو کہا بودو ھذا صراط مستقيم یہ لازم اور ست سن دے اللہ عبادت کے شاہ <سؤال> ایمان مگر دوستانو خبر تعلقات موٹو ہندوستانی بدرسی ان بادانے داحکمان تا سما حکم دار نہ اودو ف جنلا زینو ويجننتته تاسوستاذیان خبربرو تصرون تاسو ببی ساسو و قشاره لش خلشارالي پ جنت ک طافان ب سافن کلش بنی باې کاسي دپ نظررو ن جوړي ققابلل ک لاسوونه دصفف نظرو في تش د پاار سا جنت کار سرري چواړي س نفسونهستاسو و سرت زو او سااس پاهفض سي چې نزت آخرن پاغبانستررگي فنا نو عامتون خارجدونونه دا دنیا پاابوندي چې پاتې کې کې فماني تاسو وخلقن وذللنا لتنتهيوا الى سمواه ما كنت تامنا التجار دخلت اشدر قشتاص وسبب دمار السماء انفار السماء فليجنك في ديري داغين فراق كتبت اسن المجرمات تقيب باذر بشارت يقر مجرمان بازاد جهنم كه هميشه ولاد فتره وهم اسما فترم منمون كاتي منشيل دينال صاحب وهم في موسم مبلسون ديو قضاع ذك نامي وما سرمناهم جی شان سرم نے کلمہ پڑھ دیا سارے عالم میں شریکان بان نا وہ دی پکلان بان سرم کون کی دا <تصفح> آواز وہ کنا مجرمہ ہواجو مجرمہ اے ماں ہے اے پرشیا مارے اے واق دار دا جہنم لکھ جا رہے ہیں رب کلمہ بوالخ ملک بن راضی لکھ جا رہے ہیں رب کو مترا و لكم بان رفسہ قذاف ما لازم موت بن راوی فم غذر س قار انکم ماکسون و الفرسات مردے نا سوتا کے اللہ <سؤال> پٹخر انکان خبر رحمان وی برس القارن <سؤال> المهرمات ذات نايبا نزيم اول اي بان كون كريكن طاليبات المقدم مس المقدم باطل نما جناف طاليب مثله دون منطق بمين كده كان الرحمن ولا تلك تشريف المهرمات ذات الفارواند تسب اول اي بان لكن مقدم باطل فتاليب سو لا مقدم باطل لكن اشد على كالمهرمان ذات الفاروار دانشتني حوالا ذدي وجدي عبادتهون كهن ما بارا والانكار يا زين والانكار الرحمن ولا ما كان الرحمن ولا دون ما كان الرحمن دونو دونو دونو ما ولا دون اس او العابدين لله ذم اول عبادت کون کے قل انكار الرحمن ولد كذرييم ده فار مہربان ذات قد كنت ست سدان دے اے مشرکین الاول ان اول انفينا عبد اعبدكم على الصراط المستقيم اول, دي. اول نفرد كون كينكار كون کے نعمت دا نظام سر خبر سن مر مہربان ذات فار انا اول انفي انا اول منكرين كذرييم فار مہربان ذات ولد اول العابدين عارفين منكرين ذيب اول انفرت كون كيندينا فزرهم ياخذ راتی آدھو تقریبی دی، دی، مددگار کی آسمان کے مددگار حکمت کا تو تبارک الذی لہ ملک السموات برکاتہ در اللہ تعالی اختار اسمہ مکرسیف ما بین ال دوال کلی اور دارس ہے اندکہ میں دلات بتا سو افس جواب دشمن مشرکین نہ جن خشرہ کان گنو شفائے گنو میں شفائے کاری بے اللہ لے مارکان دی ہاگا دا چریرا بر سیوا زنان صفارش ادامن سید ابن حکم گراسا جکراری کہ بہ پانی یعنی کرم توحید دیوی دیو ہم اپنی وکیل مین باز کر دا قوم جواب مخدوب شاہد نا واد پیرابل شاہد نہ اہ دی مان جیل بخا شی. ان نہ جواب دے ربی بار بار جی در نہ سلام ز مکوڑا فر سرور نہ